الحمہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الصفین باقی تمام شامین خارن و شفیع ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے 10 نمبر چار سو اڑتالیس ابلغ نوے ہیں چار ستالیس دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے درست تعداد تھے نوے یعنی نائنٹی جو اور عوراج کا درس نمبر نائنٹی ہے ہاں جی تو عورت فتح میں سے ہمارے زلزل جو ہے ملک الجمبار حصے میں ہیں اس میں ان انتیسواں پہ کل ہم نے ایک درس ہم کو دیا تھا تو انتیسواں ٹونٹی نائن اللہ اللہ جو ہے یہ مقدس دعا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ ارحم الرحیم یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جی اللہ تعالیٰ جو ہے ارحم الرحیم اللہ تو آرحم الرحمین کا چن کہ جو ہے رحمت کا رحم کا جو معنیٰ ہے رحیم کا ان معنی کو سامنے رکھا تو اس کے کئی معنی بنتے تھے کہ رحم کرنے والر رحمین یعنی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا بہ دینے والوں میں سے سب سے زیادہ بحث دینے والا احسان کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ احسان فرمانے والا ہاں <مید> جی تو اللہ تعالی کی جو ہے یہ جو اور ہمر ہونے کے ثبوت میں ہاں جی جو ہے قرآن باغ میں اللہ تعالی نے بہت شہتیں فرمایا اور چونکہ اللہ اور ہمین ہے اس لیے یہ واقعہ میں نے کل کو بتایا تھا کل قیامت میں جو ہے تمام شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے تمام انبیاء اولیاء شہداء حتہ وہ بچے ماں کے حق میں شبہات کریں گے ہاں یہ مطالب میں ناولوں کو بہت زیادہ تھا پھر آخر میں کہا تھا ان تمام شبھیوں کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ خود اپنے رحمت واضح سے شفاعت کریں گے اور اللہ کی شفاعت سے سب سے زیادہ گناہ کا لوگ جنت میں جائیں گے کیوں کیونکہ اللہ رحم الرحمٰن, الرحمن ہیں رام کرنے والے میں سب سے زیادہ رام کرنے والا ہے تو اس کے رحم رحمت بہت ہی عظیم ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے تو اللہ نے وہ میں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اللہ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ الرحمر رحمین ہے ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ سب سے جاننے میں جائیں کیونکہ اس ذات نے اپنے سچے کلام مقدس میں خود کو اللہ نے نقران میں خود کو الرحیم بسم اللہ کے اندر جو ہے الرحیم کا لفظ بھی الرحمن کا لفظ بھی اور دوسرے جگہوں پر الرحمر رحمین کا لفظ بھی یہ تینوں لفظ اس رحمت سے اللہ خود کو حرماتے میں رحیم ہوں میں رحمان ہوں میں ہمیشہ تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا ہوں میں رحمان ہوں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور رحم تو اللہ نے خود متصف ہونے کا یہ اعلان کیا کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں اور ہمر ہوں ہاں جی اس متصف ان اعلان کے ساتھ ساتھ صرف اللہ عیشور اعتبار نہیں کیا بلکہ مزید فرمایا اللہ نے کتب علانہ سورہ سرح نام نمبر 12 بارہ میں نے فرمایا فرض کر دیا اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو یعنی لازم قرار دیا اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو اور رحمت کا متعلق کون اللہ کے بندے ہیں اللہ کے معلقات ہیں میں سب سے پہلے انسان ہیں ہاں جی تو اللہ فرمن میں نے اپنے بندوں پر یعنی انسانوں پر اللہ کے معلقات پر رحمت کرنے کو شفقت کرنے کو رحم کرنے کو لطف کرم کرنے کو اپنے اوپر فرض کر دیا لکھ دیا اب یقینی بات ہے اب جب اللہ نے اپنے پر رحمت کو لکھ دیا تو اللہ ضرور قیامت میں آرحم ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والنے والا ہے اور اللہ کی رحمت سے یقیناً بہت زیادہ بندے سب سے زیادہ بندے جنت میں جائیں گے اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمائے کرب کو اللہ نے رحم فرض کر دیا ہے لازم کر دیا ہے تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنے پر رحمت کو عین نہ ہو اور کا یہ بھی فرمایا بے شک وہ ہر وہ شکل من عمل امن سون تم میں سے میں سے جو بھی کوئی برائی کے انتخاب کرے بھی جہالت نازا نے زگی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے ہاں جی جہالت کی وجہ سے غلطی کیا گناہ کا مرتکب ہوا جان بوجھ کے نہیں کیا آمدن نے کیا اللہ کے کی نا مقابلے میں ہاں جی پھر کے کردار ادا کرتے ہوئے نہیں کیا جہالت غفلت وجہ سے گناہ کا مرتکب ہوا سب متعمین باندھ ہی پھر اس نے اس کی فوراً بعد توبہ کیا واسلہ اپنے اصلاح کی تو غفور الرحیم تعلیٰ نے فرمایا تو بے شک وال بہت زیادہ واحم وال بہت مہربان ہے یہ آیت جو انام عیت نمبر چون ہے ففٹی فور ہاں جی تجمہ یہ تمہارے رب اپنے اوپر ہمارے رب جو اپنے اوپر رحمت جو ہے مہربانی لکھ دیا ہے تو ہمارے رب نے اپنے اوپر رحمت یعنی بندوں پر رحمان و رحمت کر اور پر مہربانی کرنے کو رحمت کو لکھ دیا ہے بے شک تم مومن و مسلم میں سے جو بھی نادانی یا غفلت کی وجہ سے کسی گناہ کا ہے کریں کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اپنے اصلاح کریں تو بے شک وہ ذات بہت باسنے والا مہربان ہے تو اس کے بعد ان آیات میں سے اللہ نے ان آیات میں ہاں اللہ نے جو ہے رحمت و مہربانی کو دونوں آیاتوں میں اپنے اوپر لازم و فرض کر دیا کہ تب اللہ نش رحمت کہ اللہ نش رحمٰ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کرا دیا اللہ نے اپنے رحمت کو فرض اور واجب کرا دیا اللہ خود فرماتے رہے ہیں جی اور دو مقامات پر اللہ کی رحمت کا وسعت ہاں جی اچھا اور ہر چیز کو شامل ہونا ذکر ہوا ہے قرآن میں دو جو مبارت ایک یہ آئے مبارکہ ہی آ رہا سو چھپن میں و رحمتی وصیت کلرشین اللہ رحمت و رحمتِ وسیعت کلرشین میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی یا میرے رحمت ہر چیز کو شامل ہے یعنی میری رحمت سے کوئی چیز معروم و خالی نہیں ہے و وصیت کل شین ماشاء اللہ کے رحمت میری شفقت میرے مہربانیوں اور میرے لطف کرم میرے عناطے میرے احسانات ہر چیز پر پھیلی ہوئے ہاں جی میرے رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور میری رحمت سے کوئی میرے احسان سے میرے لطف کرم سے میری شفقتوں سے کوئی چیز محروم و خالی نہیں ہے اللہ خود فرمن و رحمت وصیحت کل شین اور اس میں بھی اللہ یہ فرمایا میرے رحمت ہر چیز کو ماحیت ہے اس کے علاوہ جو اللہ کے جو حاملین نعرشل ہیں ہاں جی وہ اپنی دعا کے زمین میں یوں فرماتے ہیں ربنا یہ ہمارے پروندگار وسیع تو شین رحمت ہاں جی وسیع تو محیط ہے چھایا ہوا ہے وہ ست رہتا ہے ہر چیز کو تیرے رحمت اور علم یعنی تیرے رحمت اور علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے ہر چیز پہ محیط ہے ہر چیز پہ آتا ہے کہ ہر چیز کا شامل حال ہے لہذا فاخ اللہ تعبیہ اللہ تو بحث ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا و شویل کا اور تیرے راستے پہ بچا چلا وہ لوگ وکیم یا اللہ ان کو بچائیں عذابیم جہنم کے عذاب سے یہ سر غافر آیت نمبر سات میں ہے تو اس آیت کا تجمہ یہ ہے نا تجمہ تو کر لیں پھر بھی اور حاملین ناشل ہی کہتے ہیں اے پروردگار تیرے رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے چھایا ہوا ہے لہذا تو زیادہ توبہ کرنے والوں اور تیرے راہ پر میں چلنے والوں کو بہت دے اور انہیں عذاب جہنم سے نجات دے تو ان دونوں آیت میں جو ہے یہ دو دو رحمت ہر چیز پر محیط تھے والے دونوں آیت ہاں جی ان دونوں آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا ذکر ہے اور اس پا اس ذات کے رحمت ہر چیز پر محیط ہے ہاں جی اور لغت المنجد والے نے رحمت کا جو معنی کیا ہے کہ الرحمت یعنی مہربانی نرم دلی کی جس کے نتیجہ مغفرت اور احسان ہے ہاں جی اس معنی کی روشنی میں یہ اسی لیے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی شفاعت سے سب سے زیادہ گناہ گار لوگ جنت میں جائیں گے کیونکہ اس کی رحمت بے نہایت ہے اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم و فرض کر دیا اپنے اوپر یعنی بے نہایت رحمت کو اور جو ہے لطف کرم کو فرض کر دیا ہاں جی مغفرت اس رحمت کے لازمائیں مغفرت جو ہے جب اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا تو کیا ہوگا بندے جو اداکار ہیں اللہ کے رحمت ان کے شامل حال ہوگا اللہ کے لطف کرم ان کے شامل حال ہوگا اللہ کی, کی, کی بخشش سے ان کے شامل اعلان ہوگا اللہ کے احسانات ان کے شامل اور کو دیں گے وہ مہربان ہے اس کو کوئی بہنے سے روک نہیں سکتا کوئی منع نہیں کر سکتا ہے ہاں؟ وہ آزاد ہے اپنے ہر فیصلے میں وہ ہر فیصلے کو روک سکتا اس کے فیصلے کوئی نہیں روک سکتا ہے بس جو ہیں ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں جی یہ جو اللہ رحمٰن رحمت کا مالک ہے او خود کو رحمٰن الرحیم الرحم الرحمی فرمایا سے صفات یا آسمائے خوشنا سے خود پکارتے ہیں فرماتے ہیں میرے یہ مقدس نام ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے پر رحمت کو فرض کر دیا تو جہاں فرمائے فرمائے میرے رحمت ہر چیز پہ محیط ہے ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے کوئی رحمت سے باہر نہیں میرے رحمت سے خالی اور معروم نہیں تو ان تمام آیتوں کو رساد رکھیں گے تو ہمیں اس دعا کی قدر و منزلت معلوم ہو جاتی ہے کہ لا الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اللہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا ہے سالمانی بات ارحم الرحمین اور وہ اللہ ارحم الراحمین ہے ہاں اب آپ اس کے وسحت کو دیکھیں اللہ کتنا الم الراحمین ہے کتنا مہربان ہے کتنا رحیم ہے کتنا شوقت کرنے والا کتنا احسان فرمانے والا ان کا کوئی حد و حدود نہیں ہے اللہ نے کرانے اللہ کی کسی صفات کے لیے خط نہیں اللہ کے تمام صفات میں اطلاق ہے اللہ کے مطلب کہیں نان اسٹاپ نان اسٹاپ آپ اس کو عدد میں نہیں لا سکتے ہیں. آپ اس کی گنتی میں نہیں لا سکتے ہیں. ہاں سارے انسان مل کر عدد ایک لکھا ضرور لگاتے چلو ضرور اللہ صاحب سب تھک جائیں گے مر جائیں گے لیکن اللہ یہ رحمت و رحمانیت و رحمیت کا اندازہ نہیں کر سکیں گے اس کو احاطہ نہیں کر سکیں گے جس اللہ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتے قدرت کو احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کی تاریخ صف میں اللہ ہے بس ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہم ان مقدس دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں نگر میں تاکہ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت و شوقت سے حجاب ہو سکے اور ہمارے گناہوں کی باشش ہو میری دعا ہے اللہ تعالی میں عظیم اور قرمانہ دعاؤں کو دیکھا جائے تو یہ وہ دعائیں ہیں جو عاشق دیوانہ اپنی معاشوں کی یاد میں ہیں ہاں جی سہن سرا ہے لپ سرا ہے ہاں جی آنسو گرتے ہوئے صحب تاریخ میں صبح کے نماز کے بعد تاریخی میں آنسو بہاتے ہوئے ہاں جی لا الہ الا اللہ اور ہم الرحمین کر, کر اللہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں کبھی شہز شہ شکر میں گر کر اللہ کو الحمن الرحمین پھر ہیں اور اس کی رحمت کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ کیوں رحم نہیں کرے گا زینگرہ اللہ کیوں اپنے بندوں پر رحمت نہیں کرے گا جو اللہ کو سچائی کے ساتھ پکارتے ہیں آرحم الرحمن جو اللہ کے الحمر الرحمین جس کو ایمان ہو اعتقاد ہو اور وہ ایمان اعتقاد کے ساتھ ان مقدس دعاؤں کو بڑھتے رہیں تو کیوں کر کیوں تو کیوں اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال نہیں ہوگا ضرور ہوگا ضرور بندوں کے شامل حال ہوگا لہٰذا ہمیں پوری صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ بامارفت ان دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی کوشش کریں دان کرامی تاکہ ہماری دنیا بھی اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو کر ہم دنیا میں ایک شہادت مند انسان ہو اور کل قیمت میں بھی ہاں جی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو اور جہنم کے سے ہمیں نجات مل جائے اور جنت کی عظیم اور نہ نقدمان والے نعمتوں کا مسئلی قرار پائے اور اللہ ہم پر رحم کرے لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معفوج نہیں اور ہمارا اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ شفقت کرنے والوں میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے وہ احسان کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے اور لطف و کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ لطف کرم کرنے والا ہے ایسی پاک ذات ہے جان گرمی یہ دعائیں ہمیں یہی سکھاتے ہیں یہ دعائیں ہمیں اللہ سے انسیت کو سکھاتے ہیں اللہ سے قربت کی دعوت دیتے ہیں لہٰذا ان دعاؤں کو پوری توجہ سے پڑھنے کی پوری عقیدت کے ساتھ پڑھنے کی پوری خلوص سے پڑھنے کی کوشش کریں میری دعا اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو بامعارفت اور پوری خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی تو ہی عطا کرنا آمین یا رب الانی